بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر سورہ فاتحہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک تصنیف کی آسان اردو تصحیل از قلم مولانا محمد مسعود اظہر حفظہ اللہ تعالی اس صورت میں اللہ تعالی نے دعا کا طریقہ سکھایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سکھائے برابر کسی کا سکھایا نہیں ہوتا اس لیے سورت کا بڑا بلند مقام ہے دعا کا مطلب ہے مانگنا اور اس میں عام دستور جسے سب لوگ جانتے ہیں وہ یہ کہ کسی کی صفات کو دیکھ کر ہی اس سے مانگا جاتا ہے پیسے تو سب انسان خود محتاج اور کمزور ہیں مگر پھر بھی ان میں سے جو سخی ہیں بااخلاق ہیں باہمت ہیں اور صاحب استداعت ہیں تو ضرورت مند لوگ انہی سے سوال کرتے ہیں جو شخص سخاوت نہ رکھتا ہو اس سے نہیں مانگا جاتا جو سخی ہو مگر بد اخلاقی سے دیتا ہو تو شرفہ اس سے بھی کچھ نہیں مانگتے جو سخی ہو اور بااخلاق بھی ہو مگر دینے کے بعد فخر کرتا ہو سناتا ہو احسان جتلاتا ہو تو باعزت لوگ اس سے بھی مانگنا گوارہ نہیں کرتے یعنی کسی کی صفات دیکھ کر اور سمجھ کر ہی اس سے مانگا جاتا ہے جس کی اچھی صفات جس قدر کامل ہوں اسی قدر اس سے مانگنا اچھا ہوتا ہے اور حتیٰ کہ عزت بن جاتا ہے حضرت سید صاحب اس مثال کے ذریعے یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ لوگوں سے سوال کیا جائے بلکہ عام انسانی طریقہ اور رواج بتا رہے ہیں انسانوں میں باہم مانگنے اور دینے میں ان باتوں کو دیکھا جاتا ہے گھر کے بڑے سے گھر والے اپنی ضروریات مانگتے ہیں بادشاہ اور حکام جو بیت المال کے نگران ہوتے ہیں تو ان سے بھی اعلی حاجت نے مانگنا ہوتا ہے تو اس میں دینے والا جس قدر سخی مزاج کھلے دل اور اچھے اخلاق والا ہو معزز لوگوں کے لیے اس سے مانگنا اسی قدر آسان ہوتا ہے اور بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے مانگنا سوال نہیں عزت بن جاتا ہے اب ایسے سخی کریم باختیار اور با شخص سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی خوبیاں اور شفات بیان کی جائیں اور ایسے اچھے طریقے سے بیان کی جائیں کہ وہ اس کو پسند آئیں اور اسے ان باتوں کی شداقت کا احساس ہو اور وہ سمجھ لے کہ یہ باتیں دل کی عقیدت سے کی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد اگر اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ ہرگز رد نہیں کرتا محبت و عقیدت کے اس ماحول میں مانگنا اعزاز بن جاتا ہے اور اس سوال کا پورا ہونا ایسے یقینی ہوتا ہے جیسے آدمی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال لے جب انسانوں میں کسی سے مانگنے اور پانے کا رواج آپ نے سمجھ لیا تو اب بغیر مثال اور تمصیل کے اللہ تعالی سے مانگنے کا معاملہ سمجھیں اور اس میں خالق اور مخلوق کے درمیان جو فرق ہے اسے اپنے سامنے رکھیں کہ جب مخلوق میں یعنی بندو میں ایسے باصفات افراد موجود ہیں کہ جن سے مانگنا بھی اعزاز اور جن سے ملنا بھی یقینی تو پھر جو خالق اور مالک ہے اس میں یہ صفات کس کمال درجے کی ہوں گی بس ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی ان عظیم صفات کو دل سے مان کر ایسے انداز سے بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے جواب میں فرمائے کہ ہاں میرے بندے تم نے سچ کہا اور جو کہا وہ بالکل درست کہا اس کے بعد بندہ سوال کرے تو اس کا سوال رد نہیں ہوتا ضرور قبول ہوتا ہے چنانچہ اس صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے کمالات تعلیم فرمائے کہ وہ ان پر یقین کرتے ہوئے دل کی توجہ اور حضوری سے انہیں بیان کریں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے جواب پائیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات بیان کریں کہ دل میں یہ بات پکی بیٹھ جائے کہ ایسی صفات کے مالک کے دربار میں کوئی سوال رد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں اور صفات میں سب سے پہلے الحمد ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں غیر کی نہیں فی الحقیقت وہی ہے خوبیوں والا اس میں سب خوبیاں آ گئیں پھر اس کے بعد کئی صفات کو بیان کیا جن سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حضوری اور بڑی محبت چمک اٹھے اور مانگنے کے لیے جیسی تمید چاہیے ویسی حاصل ہو جائے مگر یہ سب کچھ اسے ملتا ہے جو صورت فاتحہ سمجھ کر پڑھے اور اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جو غفلت بے خیالی اور بے سمجھی میں پڑھے وہ اس نعمت کو نہیں پا سکتا حاصل یہ ہے کہ سوال مانگنا ایسا ہو کہ ضرور قبول ہو جائے اور ایسا بنتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں کو اس طرح بیان کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماویں کہ اے بندے تو نے سچے دل سے کہا ہاں میں ایسا ہی ہوں جیسا کہ تو نے بیان کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے بندوں کو سکھایا کہ وہ کہیں الحمد سب حمد اللہ ہی کو ہے یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں حمد کہتے ہیں نیکی اور تعریف خوب کرنے کو یعنی کسی کی خوبی اور اچھائی بیان کرنا اور اس کی بہت تعریف کرنا مسلمان آدمی جب اپنے منھ سے کہتا ہے الحمد تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یہ بات جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے مجمل اور مختصر کہی اس پر لازم ہے کہ اس کا تفصیلی مضمون اور مطلب اس کے دل میں ہو اور اس کا دل اس مطلب پر مکمل یقین رکھتا ہو کہ واقعی ہر تعریف اور ہر خوبی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اب دل میں یہ یقین حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی دل میں اپنی یا کسی کی بھی تعریف کا خیال آئے تو سمجھے کہ حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے مثال اس کی یہ ہے کہ اگر کسی بہت بڑے درجے کے خوبصورت انسان کو دیکھے اور اس کے حسن کی تعریف کرے تو غور کرے اس کی جو تعریف میں کر رہا ہوں اس کے حسن کی وجہ سے تو اس کا حسن اس کے اختیار اور قابو میں نہیں ہے اس نے اپنا حسن خود نہیں بنایا یہ حسن اسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے اور وہی اس کا خالق ہے جب حقیقت میں اس حسن کا مالک وہی ہے تو تعریف یعنی حمد بھی اسی کی کرنی چاہیے جبکہ اس انسان کی تعریف اگرچہ جائز ہے مگر ایک طرح کی غفلت ہے بس یہی حال ہر خوبی کا ہے وہ سخاوت ہو یا شجاعت سب میں یہی بات سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ چیز ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ خوبی بنائی ہے اور کسی کو عطا فرمائی ہے تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں یعنی حمد بے شمار ہیں جس بندے میں بھی کوئی اچھی صفت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی بخشش اور عطا سے ہے کہ انہوں نے اپنے بندے کو تعریف کے قابل کوئی چیز دی ہے اسی طرح جب اپنی خوبیوں پر نظر جانے لگے تب بھی کہے الحمد للہ تمام خوبی اور تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے اچھا ہے وہ سب ان کا عطا فرمایا ہوا ہے اور جو اچھائی مجھ سے ہوتی ہے ان کے کرم اور فضل سے ہوتی ہے رب العالمین پرورش کرنے والا ہے سارے جہانوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا جس جس چیز کے بھی عالم یعنی جہان ہیں ان سب کی پرورش اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پرورش صرف کھلانے پلانے پر ہی موقوف نہیں کھلانا پلانا بھی ایک پرورش ہے جبکہ فرشتوں کی پرورش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر ایسی عنایت فرماتا ہے کہ جس سے ان کا کمال بڑھ جائے اور خوشی زیادہ حاصل ہو بس فرشتے بھی پرورش سے خالی نہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی پرورش فرماتے ہیں لوگوں میں بھی اگر کوئی شخص کسی کو بہت خوش کر دے اور اس پر خاص مہربانی کرے تو اس کی وجہ سے وہ آدمی تر تازہ اور صحت مند ہو جاتا ہے یہ کھانا دینے سے بھی بڑی پرورش ہوتی ہے فرشتوں کی پرورش اللہ تعالیٰ انہیں اپنی عنایت یعنی خاص توجہ اور مہربانی عطا کر کے فرماتے ہیں رب العالمین بہت بڑی صفت ہے کیونکہ وہ پرورش فرماتا ہے تمام جہانوں کی جن کی کوئی حد نہیں ہے دوست ہوں یا دشمن اچھے ہوں یا برے وہ بھوکوں کو بغیر سوال کے پالتا ہے پس جو رب ایسا ہو تو وہ ضرور سوال یعنی دعا قبول فرماتا ہے فائدہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی تعریف اپنے دل کے یقین کے ساتھ کرے اور اسے یہ معلوم ہو کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل سچ اور حقیقت ہے اور اس میں ذرہ برابر شک نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے تو ایسے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ خود متوجہ ہوتا ہے اور اسے جواب ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں ایسا ہی ہوں اے میرے بندے تو نے ٹھیک کہا اور اچھا کہا اللہ تعالیٰ کا یہ جواب ہر بندے پر اس کے مرتبے کے موافق ظاہر ہوتا ہے کوئی بندہ یہ جواب سنتا ہے کسی کو اس کا الہام ہوتا ہے اور کسی کو دل میں ایک طرح کی تسکین خوشی اور توانینت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہیں اور اس کی حمد و ثنا قبول فرما رہے ہیں پس جو بندہ بھی حضور دل یعنی دل کی مکمل حاضری اور توجہ کے ساتھ اچھی طرح سمجھ کر پڑھتا ہے اور سوال کرتا ہے تو اسے یہ بات ضرور نصیب ہوتی ہے افادہ حضرت سید صاحب کی یہ بات سمجھنے کے لیے در ذیل حدیث شریف ملاحظہ فرمائیں حضرت ابو ریرا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں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 میرے بندے نے میری ثناء بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے جب بندہ کہتا ہے ایاک کن ابدو نستعین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہادہ بینی و بین آبدی ولی آبدی ماسعل یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا پھر جب بندہ کہتا ہے اس دن سعت المستقیم صعت الدین علیہم غیر المغ علََََََََََََََََََََََََََََََغغََََََََََََََََََََین اللہ تعالی فرماتے ہیں ہاد علی آبدی ولی آبدی یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا الرحمٰن الرحیم بہت رحم والا ہمیشہ کو رحم کرتا ہے لوگوں میں سے جو شخص دوسروں پر مہربانی کرتا ہے اس سے اگر ہر کوئی وقت بے وقت مانگے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور کبھی کبھی ناراض ہو کر سخت بات کہنے لگتا ہے اور جھنجھلاتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کا رحم بہت زیادہ ہے نہ ختم ہونے والا اور ہمیشہ ہے نہ رکنے والا وہ کسی کے مانگنے اور کسی کی پرورش کرنے سے تنگ نہیں ہوتا اور نہ ہی اکتاتا ہے اس سے تو جتنا کوئی مانگے تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے اس لیے اس نے الرحمن الرحیم فرمایا مال کی یوم الدین مالک ہے جزا کے دن کا جزا کا دن قیامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت یعنی مالک ہونا ہمیشہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مگر ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ دنیا میں اور لوگ بھی بظاہر مالک کہلاتے ہیں اگرچہ ان کی ملکیت عارضی اور ناپائیدار ہوتی ہے کیونکہ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے لیکن قیامت کے دن یہ عارضی ملکیت بھی ختم ہو جائے گی جیسے دنیا میں کوئی شخص کہ کسی زمیندار کی زمین میں اس کے حکم اور اجازت سے رہتا ہے یہ شخص زمیندار کی غیر موجودگی میں دوسرے لوگوں کے سامنے اس زمین کا مالک کہلاتا ہے لیکن یہ شخص جب اس زمیندار کے سامنے جائے گا تب خود کو ہرگز مالک نہیں کہے گا بلکہ کہے گا کہ میرا سب کچھ اس زمیندار کا ہے یہی حال زمیندار کا وہاں کے راجہ کے سامنے ہوتا ہے اور راجہ کا نواب کے سامنے اور نواب کا کسی بادشاہ کے سامنے قیامت کے دن سب کا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بھی زیادہ بے بسی والا ہوگا پس اس دن اللہ تعالیٰ کی مالکیت اور شہنشاہی سب کے سامنے آشکارا ہو جائے گی اور سب اس کی مالکیت کا اقرار کریں گے کیونکہ سب اس کے سامنے خالی ہاتھ حاضر ہوں گے صورت فاتحہ کے ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا بس جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفات بیان کر چکے تو اب اس کے ساتھ اپنا معاملہ عرض کرے اور کہے کنابھ تجھی کو پوچھتے ہیں ہم یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عبادت دراصل تعظیم کا نام ہے تعظیم کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک ایک وہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے لیے مقرر فرما دی ہے جیسے نماز روزہ حج نماز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے نہ پڑھے روزہ کسی کے واسطے نہ رکھے اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے نماز روزہ کرے تو یہ شرک ہے نمبر دو، دوسری وہ تعظیم جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی جائز ہے ایسی تعظیم کو بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کرے کہ میں فلاں کی یہ تعظیم اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہوں جیسے ماں باپ کی تعظیم اور خدمت اس لیے کرے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر رہا ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہوں اس طرح سے تعظیم کی تمام صورتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتی ہیں ویا کنس تعین اور تجھی سے اعانت چاہتے ہیں ہم اعانت یعنی مدد مانگنے کا حال بھی عبادت جیسا ہے ایک اعانت وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے رزق اولاد بزرگی عزت مانگنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے یہ چیزیں مانگنی درست نہیں اور نہ ہی یہ چیزیں کسی کے اختیار میں ہیں کہ وہ کسی کو دے سکے دوسری اعانت وہ ہے کہ ظاہر میں ایک آدمی دوسرے سے چاہتا ہے جیسے پینے کے لیے پانی مانگنا کھانا پکوانا اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانے تو یہ بھی استعانت اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہم اعانت چاہتے ہیں کوئی کسی کا کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا اور کسی کو کسی کا تابع بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتے ہیں جیسے کوئی امیر آپ سے کہہ دے کہ پانی میرے نوکروں سے مانگ لیجئے گا اور کھانا بھی ان سے پکوا لیجیے گا اب ظاہر میں آپ اس امیر کے نوکروں سے مدد لے رہے ہیں مگر حقیقت میں یہ آپ کے لیے امیر کی مدد ہے اسی طرح ایک بادشاہ نے کہا کہ میرے فلاں غلام کی تعظیم کرو تو اس غلام کی تعظیم دراصل بادشاہ کی تعظیم بجا لانا ہے بس اسی طرح سے اگر کوئی بندہ تعظیم اور اعانت کے ہر معاملے کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھے تو اس بندے کا حال اس وفادار غلام جیسا ہو جاتا ہے کہ جو اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں جاتا اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا خواہ بھوک تکلیف سے مر جائے اور ایسی حالت میں بھی اپنے مالک کی تعریف کرتا ہے اس طرح کے غلام پر مالک کے دل میں محبت کا جوش اور رحم آ جاتا ہے خواہ مالک کیسا ہی سنگ دل اور بخیل ہو اور اگر اس مالک کے پاس خود کچھ نہ ہو تو وہ اپنے ایسے وفادار غلام کے لیے کسی اور سے مانگ لیتا ہے بندہ جب اللہ تعالیٰ کی حمد و صناخ کر کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں صرف آپ ہی کی تعظیم کرتا ہوں اور صرف آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں کہ یا و ابود یا اور اس کا دل گواہی دے کہ واقعی ایسا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ فرما کر جواب دیں كہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے تو ایسے بندے پر اللہ تعالی بڑا فضل فرماتے ہیں اور اسے اپنی شان کے مطابق بن مانگے عطا فرماتے ہیں مگر یہ بھی اللہ تعالی کا کرم ہے کہ حکم دیا کہ تم مجھ سے مانگا کرو تعریف ثنا اظہار وفاداری کے ایسے بیان كے بعد دنیا میں بھی کوئی کسی کا سوال رد نہیں کرتا جب کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تو بے انتہا ہے وہ ایسے مضمون کے بعد دعا رد نہیں فرماتا آگے وہ دعا سکھلائی کہ یہ مانگا کرو ایک دن اسراعت المستقیم بطلا ہم کو راہ سیدھی شراعت مستقیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی رضا لینی چاہیے اور کوئی چیز مراد لینا اس مقام کے لائق نہیں اللہ تعالیٰ اپنی رضا اپنی پسند اپنی مرضی اور اپنے اختیار سے مجھے عطا فرمائے اس لیے کہ جو کوئی کچھ بھی مانگے اور کتنا ہی اچھے سے اچھا مانگے مگر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اس سے بھی ہزار گنا بہتر چیز ہو سکتی ہے مثلا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جنت اور اس کی حوریں مانگے اور پھر ان حوروں کی صفات بیان کرے وہ جو اس کے علم اور تجربے میں یا خیال میں آ سکتی ہیں یا جو ساری مخلوق کے خیال میں آ سکتی ہیں کہ وہوریں ایسی ہوں ایسی ہوں مگر پھر بھی اس کی بتائی ہوئی حور اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملنے والی حور کے مقابلے میں لونڈی لگے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں وہ ہے جس تک کسی انسان کا خیال تک نہیں پہنچ سکتا اس لیے اچھا سوال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی پسند مانگے اپنی تجویز نہ دے اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو ہوگا وہ یقیناً بہت خوب ہوگا جبکہ اپنی تجویز اور پسند بہتر سے بہتر ہی کیوں نہ ہو کبھی پشتاوے اور پشیمانی کا ذریعہ بن جاتی ہے جب کوئی انسان کوئی چیز خود مقرر کر کے مانگتا ہے یعنی اپنی تجویز سے مانگتا ہے اور وہ چیز اسے مل جاتی ہے مگر جب اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اس کے سامنے لاتا ہے تو اسے ندامت اور پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے زیادہ کیوں نہ مانگا اس لیے اصل مانگنا اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں وہ جب اپنے بندے سے راضی ہوں تو اسے وہ عطا فرماتے ہیں جو اس کی چاہت اور گمان سے بہت بہتر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوئی حد نہیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں دی جو کسی مخلوق کو نہ ملی کیسے کیسے کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ایسی بے شمار ہے کہ اس دن المستقیم کی دعا ساری عمر مانگنے کا حکم فرمایا کہ ہر بار مانگنے کے ساتھ مزید سے مزید ملتی جائے اب اگلی بات سمجھیں اللہ تعالیٰ کی رضا ہر اچھے کام پر ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اچھے کاموں کو پسند فرماتے ہیں اور اپنی پسند سے اچھے کاموں کی توفیق جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں اور اچھا کام کبھی برے لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے جیسے کسی معاملے میں عدل اور انصاف کرنا یہ کبھی کسی کافر سے بھی ہو جاتا ہے اور بعض کافر محتاجوں کی مدد کرتے ہیں اور اچھی جگہوں پر مال خرچ کرتے ہیں ایسی باتوں اور کاموں سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے مگر یہ قبولیت والی رضا نہیں ہے یہ رضا ان کے کچھ کام نہ آئے گی دنیا میں اللہ تعالی چاہے تو ان کو ان کاموں کا بدلہ دے دے مگر آخرت میں ان کو کچھ فائدہ نہیں ملے گا تو جب اللہ تعالی کی رضا برے لوگوں کے اچھے کاموں پر بھی ہوتی ہے تو اصل اور مقبول صراط مستقیم کی تشریح فرما دی شراط اللہ انعمت تعلیم راہ ان کی جن پر فضل کیا تو نے وہ لوگ پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالحین ہیں حاصل یہ ہوا کہ اپنی وہ رضا ہمیں دے جو ان حضرات کو دی نہ ویسی رضا جو کسی اچھے کام پر بعض برے لوگوں کو وقتی طور پر مل جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ ان کے کفر اور گمراہی کی وجہ سے ان پر آپ کا غصہ بھی ہوتا ہے غیر المغوبِ علیہم نہ دے کہ جن پر غصہ کیا جیسے گناہ گار فاسق کہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہیں اگرچہ ان سے کوئی اچھا کام بھی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو وین اور نہ گمراہ یعنی کافر اگرچہ ان سے بھی کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والا ہو جائے ان کی راہ بھی ہرگز نہ مانگنا ان کے نصیب وہ رضامندی نہیں جو آخرت میں فائدہ دے یعنی عقیدے اور عمل دونوں میں اپنی رضا عطا فرما اپنی دائمی رضا عطا فرما اپنے مقبول اور کامیاب بندوں کی جو رضا اور راہ دی وہ عطا فرما دنیا و آخرت میں کام آنے والی رضا عطا فرما ہر معاملے میں دنیا و آخرت میں ہمیں اپنی پسند والی نعمتیں عطا فرما سترہ جمادی الا سن چودہ سو بیالیس ہجری